إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورسق كريم وقال عز وجل كما ورد في آخر نفس السورة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 وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم لَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَحُ قَوْلِي اللہم ربنا ألہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بیموالنا و انفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم میں ہم نے جس پانچویں درس کا اس مرتبہ اضافہ کیا ہے جس کا عنوان ہے ازن کے سے حکم کے تک اس درس نے کچھ تبالت اختیار کر لی چنانچہ ہماری چھ نشستیں اس میں صرف ہو چکی ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بحمد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد تھی اس کے آخری دو مراحل کے بارے میں نہایت اہم اور اساسی موضوعات ہیں کہ جن کا حق ان مباحث میں ادا ہو گیا ہے یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کے بعد چیلنج اور اقدام کا مرحلہ کیسے شروع ہوا قتال کب آیا کن الفاظ میں آیا پھر آپ نے غزم بدن سے قبل تقریباً ایک سال کے دوران جو آٹھ مہمیں میں بھیجی جن کا در حقیقت مقصود قریش کو چیلنج کرنا تھا جس کے نتیجے میں ایک طرف مکے کی اکنامک بلاکیٹ ہوئی اور دوسری طرف قریش کی پولیٹیکل آئسولیشن ہوئی کہ آپ جہاں بھی تشریف لے گئے آپ نے قبائل سے معاہدے کیے یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے یا یہ ہے کہ نیوٹرلائز ہو گئے اس کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ قریش کا زون آف انفلوئنس کم ہوتا چلا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زون آف انفلوئنس بڑھتا چلا گیا نہن کو سہا مینا ترافہ یہ ہے جو قرآن مجید میں اس کے لیے ایکسپریشن استعمال ہوا ہے کہ کیا یہ قریش دیکھتے نہیں کہ ہم آ رہے ہیں زمین کا گھیرا ان کے گرد تنگ کرتے ہوئے پیش قدمی ہو رہی ہے نہ کہ کو سہا میں دوسرے یہ کہ قریش کی جو اصل معیشت کا دار و مدار تھا وہ تجارت اور ان کے وہ تجارتی قافلے نہلتشتائے و سیف جو سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے اور ایسٹ ویسٹ ریٹ مشرق و مغرب کے درمیان جو اس دور کی کل تجارت تھی اس کی منوپلی قریش کو حاصل ہو گئی تھی اس لیے کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ کر نہیں سکتا تھا اور کسی اور کا قافلہ بچ کر نکل نہیں سکتا تھا یہ چونکہ کابے کے متولی تھے اور اس طرح سے گویا کہ قریش کے پاس جو ہے ہاسٹیجز کی حیثیت سے تمام عرب قبائل کے خدا موجود ہیں ان سب کے بت موجود ہیں کعبے میں اور یہ کعبے کے متولی ہیں تو گویا کہ وہ ہاسٹیجز یرغمالی ہیں, ہیں ان کے خدا ان کے یرغمالی تھے نتیجہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھاپا مار مہم میں بھیجی ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ قریش کی اس لائف لائن جس کو کہا جاتا ہے معیشت کا دار و مدار جس, جس چیز پر تھا اسے پرخطر بنا دیا مقبوش بنا دیا اسے تھریٹن کیا اس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا تو یہ جو مراحل ہے اور جو کہ جیسا کہ میں عز کر چکا ہوں کچھ نگاہوں سے چھپے رہے ہیں اس لیے کہ ایک عرصہ ہم پر تقریباً سو برس کا ایسا گزرا ہے کہ مغرب کی جب ایک دم یلغار ہوئی تھی عالم اسلام پر اور خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے اور مستشرقین کا جو پروپیگنڈا تھا کہ بوئ خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے اور اسلام تو در حقیقت تلوار کے زور سے پھیلا ہے اس کی مدافعت میں ایک معذرت خانہ انداز ہمارے سیرت نگاروں نے اختیار کیا جن میں کہ علامہ شبلی جیسی شخصیت بھی شامل ہے اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ ساری دفاعی جنگیں تھیں ان میں کوئی اقدامی پہلو نہیں تھا اس نظریے کا مکمل ابدال ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اور آج میں پھر چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں کہ انقلابی جدو خواہ کوئی بھی ہو در حقیقت تصادم کا آغاز اس کی طرف سے ہوتا اس لیے کہ کوئی معاشرہ ہے اس معاشرے میں ایک نظام ہے وہ کتنا ہی استحصالی ہو ظالمانہ ہو رپریسو ہو استفدادی ہو لیکن یہ کہ جو لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں پسے ہوئے ہوتے ہیں مظلوم و مقبول ہوتے ہیں رفتہ رفتہ وہ ریکنسائی کر لیتے ہیں ذہنن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قسمت یہی ہے ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے نتیجن ایک مصنوعی قسم کا امن وہاں موجود ہوتا ہے اب مکے میں غرباء مساکین جو وہاں غلاموں کا طبقہ تھا سخت پسا ہوا دبا ہوا لیکن وہ لوگ جو بھی صورت حال تھی اسے قبول کیے ہوئے تھے کوئی خلفشار نہیں تھا کوئی بدمنی نہیں تھی اب ظاہر بات ہے کہ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی تالاب ہے پانی کا اس میں سکون جو ہے سطح پر پورا سکون ہے جی اگر کوئی شخص پہلا پتھر مارے گا اس سے لہریں اٹھیں گی تو جو شخص بھی یہ کہتا ہے یہ نظام غلط ہے تمہارے نظریات غلط ہیں تو گویا کہ پہلا پتھر اس نے مارا ہے جب حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو گویا کہ وہ جو مکے کی پرسکون فضا تھی وہ پرسکون بظاہر تھی لیکن اوپر سے تو پرسکون تھی اس میں احتیاط پیدا ہوا تم ظالم ہو تم لوگ غریبوں کا خون چوستے ہو تم مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تم یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہو یہ ساری تنقیدیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور قرآن مجید میں ہوئی اس سے وہ ہلچل پیدا ہوئی تو گویا کے ہر انقلابی جد و جہد میں جسے ہم کشاکش کہیں یا تصادم کہیں اس کا آغاز کرنے والے انقلابی لوگ ہوتے ہیں البتہ یہ کہ اس کے بعد ایک مرحلہ جو گزرا ہے مکے میں بارہ برس تک کہ حکم یہ تھا کفو ادی حکم جو پچھلی نشست میں ہم آئے پڑھ چکے ہیں سورہ نسا کی اپنے ہاتھ بندے رکھو جو بھی تشدد ہو جو پروسیکوشن ہو جو تکلیفیں آئیں جو مسائب آئیں تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں دہتے ہوئے انداروں پلٹا دیا جائے ایک آل پروسیکوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں لہذا ایک طرح کا امن جو ہے ان کے لیے امن برقرار رہا گویا کہ یک طرفہ جنگ تو ہو رہی تھی کفار مکہ کی طرف سے جنگ تھی لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں تھی البتہ ہجرت کے بعد اب جو آغاز ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا کوئی سبوت موجود نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد قریش کی طرف سے کوئی اقدام ہوا صرف چھ مہینے آپ نے لیے ہیں مدینے میں تشریف آوری کے بعد جس میں کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن مدینے میں مستحکم کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی مہاجرین اور انصار میں ملاقات کی یہودیوں سے معاہدے کر لیے اور اس کے فوراً بعد چھ ہی مہینے بعد آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دی پہلے وہ چار سریے تھے جن میں حضور خود شریک نہیں تھے پھر آپ نے خود شرکت فرمانی شروع کر دی اس کے نتیجے میں پھر بالآخر اب یہ کہا جا سکتا ہے قریش کا جو رد عمل تھا کہ وہ تنگ آبد بجنگ آبد کا ہوا ہے جب حضور کی طرف سے ایک ہو گیا حضور نے ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ان کی لائف لائن جو ہے اسے تھریٹنگ کیا ان کی معیشت جو ہے اس کو مخدوش بنا دیا پھر ان کے زون آف پولیٹیکل انفلوئنس کو آپ کم کرتے چلے آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ریٹیلیشن وہاں سے ہونی تھی اس معنی میں قتال کا آغاز ہم کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا یہ ایک نامی جنگیں ہیں دفاعی نہیں ہے البتہ اس پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ قریش کی طرف سے تو بہت پہلے بات شروع ہو چکی تھی وہ جو مسلمانوں کو مار رہے تھے ستار رہے تھے پیٹ رہے تھے قتل کر رہے تھے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا حضرت یاسن کو شہید کیا تھا اس کو آغاز کہا جائے تو وہ بات دوسری ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو کوئی جنگوں کا سلسلہ حضور کی طرف سے نہیں ہوا ہجرت کے بعد جو ہوا ہے تو وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے کس ضمن میں ازن قتال سے لے کر حکم قتال تک پھر قتال کی فرضیت تک پھر یہ کہ اس کتال کے ضمن میں جو ابلی ہدایات تھی جو مستقل ضابطہ تھا وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پچھلی نشستوں میں اب آئیے کہ ہم جو چھٹا درس ہے اس پانچویں حصے کا اس کا آغاز کریں اور یہ سورہ انفال کی کچھ آیات پر مشتمل ہے سب سے پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ انفال ایک مسلسل خطبے کی حیثیت رکھتی ہے پوری کی پوری سورت پچہتر آیات ہے دس رکوع ہے ایک ہی مضمون ایک ہی موضوع اس میں تسلسل ہے جیسے کہ کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہو یہ تو اس سے پہلے میں بارہاس کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے ہی خطبے کا لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کے بعد میں بارے میں ارد کر چکا ہوں کہ وہ بہت سے خطبات کا مجموعہ ہے وہ تقریباً سولہ مہینے کے دوران جو آیات اترتی نہیں نازل ہوتی نہیں جو خطبے گویا کہ نازل ہوتے رہے ان کو جمع کر کے سورہ بقرہ کی شکل دی گئی لیکن یہ سورہ انفال ان صورتوں میں سے ہے اور بھی بہت سی صورتیں ہیں مطلب سوریہ ہے پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ نازل ہوئی ہے تو ستر ہزار فرشتے حضرت جبرائیل کے جلو میں اس سورہ مبارکہ کو لے کر نازل ہوئے بہرحال بہت سی صورتیں ایسی ہیں طویل بھی ہیں ان میں کہ جو بیک وقت نازل ہوئی ہیں اول تا آخر انہی میں سے یہ سوریہ انفال بھی ہے اس سوریہ انفال میں اول و آخر جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بعض مواقع پر کیا ہے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ صورتوں کی امنین آیات اور اختتامی آیات کے مابین بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اور یہ بھی اصل میں جو اسلوب ہے خطبے کا اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے خطیب جب بات شروع کرتا ہے تو ایک تو بات یہ کہ جو اہم ترین بات ہو اس سے وہ آغاز کرتا ہے تاکہ فوراً توجہ کو اپنی طرف مقدول کرا لے سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف پوری طور سے مرکوز ہو جائے تو جو کوئی اہم بات ہو چوکانے والی بات ہو اس کی بڑی نمایاں مثال اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں وہ بعد میں مرض کروں گا پھر یہ کہ اس کی ابتدائی اور اختتامی آیات میں جو مضمون آیا ہے بظاہر اس میں جنگوں کا ذکر نہیں ہے جنگ کا نہیں ہے قتال کا حکم نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا جو مین تھیم ہے اس کے اعتبار سے نہایت اہم مضمون ہے لہذا میں نے اس درس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ پہلا حصہ جو ہے یہ پہلی چار آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ابھی سورہ انفال کی اور پھر آخری چار آیات ہیں جو تلاوت کی ہے آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چار تک اور پھر آیت نمبر بہتر سے آیت نمبر پچہتر تک اور اس میں در حقیقت ایک اہم ترین موضوع جو ہے قرآن کا ایمان کی حقیقت ایمان کے مظاہر میں اہم ترین چیزیں کون سی ہیں یہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کی ابتدائی آیات میں بلکہ یوں سمجھیے کہ پہلی آیت جو ہے ایک فکری مسئلے سے متعلق ہے آخری آیت بھی ایک فکری مسئلے سے متعلق ہے لیکن پھر دوسری تیسری اور چوتھی آیات اور ادھر سے پھر جو ہے بہتر تہتر اور چوہتر یہ آیات ان کا تعلق جو ہے وہ ایمان کی حقیقت سے اس میں اب ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے جو میں نے ارض کیا ہے کہ جس کا تعلق اس میں اہم ترین موضوع کے حوالے سے چونکا دینے والی بات ہے کہ جس سے جو بھی مخاک ہے پورے طور پر متوجہ ہو جائیں یہ سلون اکانل انفال اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں انفال جمع ہے نفل کی کسی جنگ میں جو مال ہاتھ آئے وہ گویا کہ نفل ہے اضافی شہ ہے اس لیے کہ جنگ کی اصل و وغیرہ فتح حاصل کرنا ہے دشمن کو تک پہنچانا دشمن کو شکست دینا اپنے لیے فتح حاصل کرنا یہ ہے اصل مقصود اب اس کے ساتھ اگر کوئی مال بھی مل گیا ہے کوئی وہاں جسے بوٹی کہا جاتا ہے مال غنیمت بھی کچھ ہاتھ آ گیا تو یہ گویا کہ اضافی شہ ہے وہ اصل مقصود نہیں ہوتا اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا یہ سلون اے نبی آپ سے یہ اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ جی ذہن میں رکھیے کہ اموال غنیمت کا کوئی قاعدہ کوئی قانون اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوا اور سابقہ شریعت میں تو مال غنیمت مطلقاً حرام تھا اس کا استعمال مطلق حرام تھا بہت سے اعتبارات سے شریعت محمد صاحب السلاۃ وسلام شریعت موسوی کے مقابلے میں نرم ہے اور آسان ہے جیسے روزے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ شریعت موسوی میں روزے میں رات میں شامل تھی جب ایک مرتبہ آپ سو گئے روزہ شروع ہو گیا اب کوئی شہری نہیں کوئی رات کے دوران نہ کوئی تعلق زنو و شو کا امکان ہے نہ کھانے پینے کا امکان ہے اب تو اگلی شام تک آپ انتظار کی لیکن یہ کہ اسلام میں روزہ جوس میں سہولت رکھی گئی ہے بلکہ تاکید کی گئی ہے شہری ضرور کو تصاویر سہور برا کا شیری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سہری میں تو بڑی برکت ہے اور رات کے وقت جو ہے سیام رفس تعلق کے زن و شو بھی جائز ہے رمضان کی راتوں میں تو بہت اسی سے اسی طریقے سے جمعہ کا حکم ہے جو یوم سب کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہے یوم سب کا حکم تو یہ تھا کہ پورے دن کاروبار دنیا بھی متلقڑ خراب لیکن جمعہ میں یہ ہے کہ صرف اذان سے لے کر اور نماز کی ادائیگی تک کا وہ حکم برقرار ہے حرمت بیو شرا باقی پورے دن جو ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ مال غنیمت پہلی مرتبہ شریعت محمد علا صاحب سلاط میں اس کو حلال کیا گیا جائز کیا گیا لیکن چونکہ ابھی تک قانون کوئی نہیں آیا تھا تو عرب کا جو رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جنگ میں جس کے ہاتھ جو مال آ گیا وہ اس کی ملکیت ہے جس نے جو بھی قبضے میں لے لیا بس وہ اس کی ملکیت ہو گیا لہذا یہی ہوا ہے کہ جب اللہ تعالی نے فتح دے دی غزوہ بدر میں اب صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے جس کے ہاتھ میں جو مال آ گیا اس نے سمجھا کہ یہ میری تھے, یہ میری ملکیت ہے میرے, میرے لئے مال غنیمت ہے لیکن یہ کہ اس پر اختلاف ہو گیا فتنی طور پر کچھ لوگ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو چھپر بنا دیا گیا تھا ایک بلند مقام پر وہ وہاں پر پہرہ دے رہے تھے انہوں نے تو کوئی شہ جمع نہیں کی اب وہ بالکل محروم رہ گئے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو بھاگتے ہوئے قریش کا وہ پیچھا کر رہے تھے تعاقب کر رہے تھے ان کو بھی موقع نہیں تھا کہ وہ کوئی مال جمع کر سکے تو ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے مال جمع کر لیا گرہے ہیں تلواریں ہیں اور ساز و سامان ہے لیکن یہ دو گروہ محروم رہ گئے تو اس میں اختلاف پیدا ہوا اس اختلاف کے ذمن میں اب یہ ہے قرآن مجید کا انداز پہلی آیت جو آئی ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں انہیں گویا کہ ایک ایسی آخری بات کہہ دی گئی کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں یہ سلون قانل الفال ان الفال اللہ رسول یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت تو کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں یعنی بیت المال کے ہیں کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں فتح اللہ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو واسلوز آتا بین اور اپنے مابین اپنے معاملات کی اصلاح کرو یہ خام کا جھگڑا جو تمہارا شروع ہو گیا ہے کہ اس کے اندر جو تقسیم کیسے ہو تو گویا کہ پہلی بات تو وہ کہہ دی گئی کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا لہذا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک آپ نے غزب بدر کے بعد عام فرمایا اسی مقام پر اس دوران میں یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور نے حکم دے دیا کہ سارا مال جمع کر دیا جس کے پاس جو کچھ علاقے جمع کر دے وہ سارا جو ہے پول ہو گیا پھر آپ نے وہاں کچھ تقسیم نہیں کیا وہاں سے آپ کوچ فرما کر مدینے کے سفر پر روانہ ہو گئے واپسی پر پھر ایک منزل پر درمیان میں پھر وہ آیت مبارکہ جو ہے دوسری وہ ابھی میں آپ کو سناؤں گا پھر اس کے مطابق وہاں تقسیم کی گئی حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے گویا کہ امین بنا دیا کل مال غنیمت جو ہے ان کی تحویل میں دے دیا لیکن یہ کہ پھر اسنائے سفر میں جب ایک منزل آئی ہے تو وہاں آپ نے تقسیم فرمائی تو فرمایا یا سلون اکان الفال کو اس نے کم یہ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی مال غنیمت جو ہے یہ کل کا کل بیت المال کا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے مابین اصلاح کرو اپنے تعلقات کی اور جو بھی اختلاف رونما ہو گیا ہے اسے رفع کرو واطیوں اللہ اور, اللہ اور رسول اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو ان کن تم اگر تم مومن تو یہ جو ہے بہت چونکا دینے والا انداز ہے اور اس آیت میں گویا کہ جس کو کہا جاتا ہے عام کلوکیو لینگویج میں کہ لوگوں کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں اب کس کے بعد پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت نمبر اکتالیس ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ سوریہ کے مست میں جان لو کہ جو بھی کچھ تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ اور رسول کے لیے ہے ولی دل قربا ولی کاما ولم اور قرابت داروں کے لیے قرابت داروں سے مراد ہے حضور کے قرابت دار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو اب کوئی سورس آف انکم تو تھی نہیں نہ آپ نے کوئی کاروبار کیا جب سے وہی کا آغاز ہوا تھا آپ کاروبار دنیا بھی جو ہے تجارت کو بالکل چھوڑ کر ہمہ تن ہم وقت لگ گئے تھے مکی دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو تھی وہ کام آتی رہی لیکن اب مندی دور میں اب آپ کے لیے ظاہر بات ہے کوئی سورس اف انکم نہیں یہی مال غریمت جو ہے اسی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا تو اب آپ کو بھی تو ایک انسان کی حیثیت سے اپنے قرابت داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے اپنے رشتے داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے جو فطری تقاضے ہیں وہ بھی گویا کہ اسی بیت المال سے تو گویا کہ یہ جو پانچواں حصہ ہے یا اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کی ذاتی ضروریات کے لیے ذاتی کفالت کے لیے اور واضح متحرات کے نان نقطے کے لیے ہے اور ان کے قرابر داروں کے لیے ہے بولیا تامہ والمساکی اور یتیموں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے یعنی یہ کہ تمام اخراجات کے جو بیت المال کے لیے ہوتے ہیں بیت المال اس کے لیے پانچواں حصہ تو ہے کل مال کا اس کے لیے مختص ہو گیا